پرانے میل کے حساب سے ستاون میل تین بٹا چار یعنی سوا ستاون میل یہ وہ میل ہے جو سترہ سو گس پر مشتمل اب اس کے بعد یہ آ گیا دوسرا کلومیٹر کلومیٹر بنتا ہے نائنٹی ٹو اب جب آدمی اتنے مسافیت کا اتنے فاصلے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل جائے جیسے ہم کراچی سے کراچی عرف میں جس کو کراچی کہتے اس کی آبادی سے جب باہر نکل جائے ابھی وہاں تو نہیں پہنچا وہ آبادی سے باہر نکل گیا لیکن ستاون کلو میٹر ستاون میل کا اس کو سفر کرنا اپنی آبادی سے باہر نکلتے ہی قصر شروع ہو جائے یعنی کہ وہاں پہنچ کے قصر کرے راستے میں قصر شروع ہو جائے اسی طرح جب وہاں سے واپس آ جب تک اپنی آبادی شروع نہ ہو کثر کرے گا جیسے کوئی آدمی ٹھٹا گیا وہاں سے آ رہا ہے گھارو الگ شہر نماز کا وقت وہاں ہو گیا ابھی دیکھیں کہ گھارو سے کراچی پچاس کلو یا ستاون کلو بلکہ وہ مسافر جب اس کے بعد کراچی آ گیا جیسے اسٹیل ٹاؤن وغیرہ بھی کراچی میں شمار ہوتے ہیں یہاں آ گیا اب قصر نہیں کرے گا اب اگر نماز پڑھے تو پوری اب جہاں کہیں ٹھہرے وہاں ٹھہرنے میں اگر اس کا قسم ٹھہرنے کا ارادہ چودہ دن کا تو چودہ دن تک مسلسل وہ قسر کرے گا اور اگر مکمل پندرہ دن وہاں ٹھہرنے ہیں اب مقیم ہو گیا اب اسے نمازیں پوری پڑھنی پڑیں دوسری بات یہ کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا جیسے امام پڑھتا چاہے وہ اتحیات میں بھی اگر پالے تب بھی وہ نماز پوری پڑھے گا امام کے پیچھے اگر پڑھے گا. اور مسافر اگر امام بن جائے وہ دو رکعت پر سلام پھیر دے گا جو مقیم ہے وہ حضرات کھڑے ہو جائیں لیکن جب مقیم آدمی مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں تو بقیہ دو رکتیں جب کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو ابھی تک وہ امام کے پیرو ہیں یعنی وہ اس نے اگرچہ سلام پھیر دیا لیکن ابھی تک امام کی پیروی جاری ہے اور ان کو کھڑے ہو کر سور فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنی ہوگی صرف سور فاتحا کی مانند ہو کر پھر رکو کریں اتحیات, دروشش, ساری دروش وغیرہ وہ پڑھیں یہ ہے کثر کا مختصر سا تعارف اور قصر نماز اگر قضا ہو جائے تو اپنے گھر آن کر کے بھی, قضا بھی قصر ہی کریں گے <سؤال> اس میں اصل میں فتبی کتابوں میں ہے کہ کوئی آدمی اگر قصر تھی اور اس نے پوری نماز پڑھی وہ گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں علماء نے یہ لکھا کہ مسافر پر قصر نماز اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے تو کوئی ایسا احمق ہوگا جو شاہی انعام کو ٹھکرا تو یہ اللہ تبارک کو ٹھکرانے کے مترادف ہوگا اچھا دوسری کتابوں میں تو یہ لکھا وہ گناہگار ہوگا اب گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تو آلحد فاضل بریلوی نے فتح میں یہ فتوا دیا اگر کسی مسافر نے پوری نماز پڑھ لی تو گناہ سے بچنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ پھر نماز کو وہ لوٹا ہے وہ نماز قصر ہی پڑے تو گناہ سے بچ گیا